اور لیکن یہ ہے کہ اگر وہ قربانی کر لے تو اس کو اس کا ثواب اور اس کی قربانی پہ اس میں واجب نہیں ہوگی اور چوتھی یہ ہے کہ وہ بندہ صاحب نصاب